اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانتا ہوں اللہ کی شیطان مرتود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے الحمد للہ رب العالمین تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے الرحمن الرحیم رحمان اور رحیم ہے مالک یوم الدین روز جزا کا مالک ہے نعبد و ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں دن الصراط مستقی ہمیں سیدھا راستہ دکھا سرو پلین و لبلی ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا جو ماتوب نہیں ہوئے جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں